يومئذ باسره اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے اور جو لوگ دنیا اور اس کی عارضی لذتوں کو جنت اور اس کی دائمی خوشیوں پر ترجیح دیتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے غم و علم کے مارے نہایت بے رونق اور اداس ہوں گے ان پر کرب و کے سبب سیاہی چھائی ہوگی اس لیے کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج ان کے لیے کوئی خیر نہیں انہیں ایسی سزا دی جائے گی جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی یعنی وہ انتہائی شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے